اب آپ نے ایک جملہ کہا چاہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں یہ آپ سورہ برات نکالی قرآن مجید فرقان حمید اس میں فرمایا گیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں پاک دامنی میں دس آئے اللہ نے ارشاد فرمائیں اور اسی کے سے یہ بھی فرما دیا آئندہ اب ایسی بات مت کرنا یہ بھی تنبیہ ہے کہ آئندہ ایسی بات مت کرنا امول محض عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ بھی منع کر دیا گیا یہ بات کرنا بھی آپ کا اس آیت مقدسہ کے خلاف لیکن اب یہ نہیں سمجھے مولانا جواب نہیں بن پڑا تو مولانا نے قرآن کی آیت کا سہارا لے کر ہمیں چک کرا دیا اب آپ سنیے حضور علیہ سلا سلام ام المومنین پر بعضوں نے الزام لگا دیا اب حضور غمگین رہے کا حضور کو اگر علم تھا تو غمگین کیوں رہے مجھے بتائیے آج کسی شریف آدمی کی بیوی بی پر کوئی الزام لگ جائے وہ گھبرا گا نہیں پریشان نہیں ہوگا حضور ان کی پاک دامانی اپنے زبان سے نہیں کہنا چاہتے وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پاک دامانی بیان کا ورنہ منافق کہتے تو گھر کا معاملہ تھا چھپا لیا یہ ہو سکتا تھا حضور انتظار فرما کر کہ جب تک ان کی برات میں آئے نازل نہ ہو اس وقت تک میں کوئی بات بیان نہیں کروں گا اور جو صاحب کرام نے تبصرہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے باپ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہے وہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ جو آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اتنی نفاست آپ میں ہے تو آپ کے لیے کیا کسی ایسی بیوی کو پسند کرے گا اللہ تبارک کا کسی صحابی نے کہا حضور آپ تو اتنے طاہر متاہر ہیں کہ آپ کا تو سایہ زمین پہ نہیں پڑتا کہ کوئی پیر نہ رکھ دے حضور کے سائے پر جب اتنے مقدس ہیں آپ تو ایسی بیوی کا اللہ انتخاب کیسے کرے پھر اس کے بعد کیا ہوا اب سنیے حضرت عیسا علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگا ان کے بیٹے نے پاک دامنی بیان کر دی یعنی عیسا علیہ السلام نے پیدا ہوتی جھولے میں کال عنی عبداللہ آتانی ال کتاب وجہ نبیا ان کی پاک دامنی ان کے بیٹے نے بیان کر دی ٹھیک ہے ایک بنی اسرائیل کا عبادت گزار آدمی تھا جس کا نام تھا جریج اس پر الزام لگا کہ بہت عبادت گزار تھا وہ اور کوئی غلط عورت اس کے پاس چلی گئی اس نے کان پڑ گا میری تو توبہ جو دفاع یہاں سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا منہ کالا کروں جناب اس نے کیا, کیا؟ چرواہے سے بدکاری کروائی جب حمل ٹھہر گیا کہنے لگا یہ حمل جرہج کا وہ بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار تو بڑا طویل واقعہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اپنی اماں کے پاس گیا اما سے معافی مانگی یہ مجھ سے غلطی ہوئی آپ آئیں بلانے نے تو میں نے جواب نہیں دیا اور یہ آفت آ گئی تو آپ کے دعا کے بغیر یہ نہیں ٹلے گی تو اللہ سے دعا کہ اس کی اما نے اللہ تعالیٰ اگر میرا بیٹا جڑے بے گناہ ہے اس کی بے گناہی ثابت کر دے اب یہ دعا اما کے سن کر جڑے آیا مجمع میں جو پہلے اس کو بہت مار چکے تھے انہوں نے کہا بس تم مارو اب چھوڑ دو میں تھوڑی دیر کا تم سے وقت مانتا ہوں اپنی سے مل لوں پھر اس کے بعد آ جاؤں گا چلیے جناب وہ آیا میدان میں تو اب تو بالکل پہلوان بن گیا کا کیا الزام ہے کا یہ تیرا اس نے عورت کے پیٹ کی طرف ہاتھ رکھے کہا بچے بول تو کس کا بچے نے پیٹ میں سے آواز دی کہ نہیں جوریج بے قصور ہے میں تو چروا کے کیوں اس نے کہا چھے یہ بتاؤ کہ یہ کام کہاں ہوا تھا پہلے یہ درخت کے نیچے جوریج وہاں پہنچ گیا اسے نے سے کہا تو بول کیا میں گار ہوں یا کون درخت بولنے لگا جوریج بالکل بے قصور ہے دیکھیں جوریج کے ذریعے سے باغ دامنی ظاہر ہو گئی اب بنی اسرائیلی کہنے لیں اس کا جھوپڑی اس کا عبادت گانا توڑ دیا اور مسلم شریف میں ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر کہہ لیں کہ جوریج اگر تم کہو تو تمہارا عبادت گانا میں چاندی کا بنا دے جب ان کی بزرگی ظاہر ہو انہوں نے کہا بھائی چاندی واندی کا مجھے نہیں چاہیے وہی جھوپڑی بنا دو جیسے پہلے میری جھوپڑی یہ آفت اس پر کس لیے آئی اس نے اماؤں کو جواب نہیں دیا تھا بہت پرانی لمبی گفتگو کا بھی ہم اس پر بات کریں اب دیکھیے یہ پاک دامن یہاں بیان کر دی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ٹھیک ہے صاحب یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو ان کی گواہی بھی بچے نے تھی کہ اگر یہ دیکھو کہ یوسف کا دامن پیچھے سے ہے یا آگے سے پٹا اگر آگے سے پٹا تو کون گناگار پیچھے سے پٹا تو کون گناگار زولیخا کا جو تھا فریب وہ سب کا سب سامنے آ گیا مقام مستعفا یہ ہے کہ سب پر الزام لگا کسی بیٹے نے کبھی درخت نے کسی نے گواہی دی مگر امنی ام پہ الزام جب لگا تو اللہ نے ان کی شان میں دس آئے نازل فرمائی دس آئے نازل فرمائی ایک بات اب مجھے بتائے کہ نا حضور کو علم نہیں تھا کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ جائز ہے یا حرام ہے حرام ہے انہنا باد اسمن کہ بعض گمان جو ہیں وہ گنا ہوتے ما ذلہ حضور اپنی زوجہ کے بارے میں اگر گمان کریں یہ گمان حرام تھا کیا حرام کرتے کب نبی سے ہو سکتا ہے اصول پڑھو پہلے سارے اصول دیکھو تو لہذا یہ بات بالکل غلط ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیا کہ آئندہ اس واقعے کا ذکر مت کرنا کیونکہ ان کی برات ظاہر ہو گئی سوائے تلاوت کے یا کوئی ضرورت مناظرے کے وقت میں ہو جائے ان کی پاکی بیان کی جائے ورنہ اس قصے کو دوہرانے کی کہیں ضرورت نہیں جو امبیائی کرم علی اسلام سے خطائیں ہوں یا بھول یا چوک ہوئی اس کو کسی طرح دوہرانے کو سوائے تلاوت کے علماء نے جائز قرار نہیں دی اگر اس میں بھی کوئی غلطی کا پہلو ہو تو اللہ تبارک کا وطالیہ ہمیں معاف فرما